الحمد للہ رب الام سلسلی حبیب اللہ سلات وسلام و علی کا یا نبی اللہ علی کا وصحابی کا یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج پانچ شابار المعظم چودہ سو بتیس سے ہجری چھ جولائی دو گیارہ ہے یورپ کے ملک جرمنی کے شہر ویس بادن میں ہم موجود ہیں جو فرینکفرڈ کے قریب ہے الحمدللہ یہاں سنت و بھر اجتماع کا سلسلہ جاری ہے ہمارا ایک مدنی قافلہ کل یو کے سے روانہ یو کے سے سفر پر روانہ ہوا ہے اور الحمدللہ للہ آج ہم جرمنی پہنچے ہیں اور اسی طرح یہ مدنی قافلے کا سفر کل انشاءاللہ شاء اور پھر آگے اٹلی اور فرانس اور پھر انشاءاللہ ہم گریس ناروے ہوتے ہوئے پھر واپس یو کے پہنچیں گے الحمدللہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر پر ہیں شہر با شہر گاؤں ب گاؤں ملک با ملک سفر اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم اس مدنی قافلے میں ہمارا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دنیا بھر میں جہاں کہیں مبلغین دعوت اسلامی سفر پر ہیں اللہ تبارک مطالعہ ان سفر ان اسفار کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی کی خدمت کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی توفیق پیار اسلامی بھائیو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کعبے کے بدرد دجا، کے شمس الدحا، دافع بلا شافع جزا صل اللہ تعالی وسلم کا فرمانے باکمال ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی حبیب صلی اللہ صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم صاحب بھائی یہ مہینہ بڑی عظیم شخصیت کی یاد دلاتا ہے یہ مہینہ ہمیں اس ہستی کی یاد دلاتا ہے جس کا فیضان آج تک جاری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ صبح قیامت جاری رہے گا اور یہ وہ ہستی ہیں جو امام الاسیہ ہیں جو امام العلماء ہیں جو امام المتقن ہیں میری مراد کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ <تصول> امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جن کا یوم وشال دو شعبان المعظم سن ایک سو پچاس ہجری میں ہوا اسی سال کی عمر میں کوفہ کے شہر میں آپ رحمت اللہ تعالی نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا میرے پیارے بھکر مست بھائیو آپ نے سن ستر ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں ولادت فرمائی اور اسی سال کی عمر میں دو شابان المعظم ایک سو پچاس نے ہجری میں وفات پائی اور آج بھی بغداد معلّہ میں آپ کا مزار فائز الانوار انوار خلائق ہے آئمائے اربعہ چار آئما یعنی امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل برحق ہیں ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں ان میں آپس میں ہٹ گھر کی کوئی وجہ نہیں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں تابعی کس کو کہتے ہیں یہ ٹرمینالوجی کیا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو امام اعظم ابو حنیفہ الحمد ہمارے امام تابعی ہیں اور آپ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ اکرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور بعض صحابہ اکرام سے براہ راست سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں حضرت سیدنا واسلہ بن اسکا رضی اللہ تعالیٰ سے سن کر امام اعظم نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے اپنے بھائی کی شماتت نہ کر یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسررت نہ کر کہ اللہ عزوجل اس پر رحم کرے گا جو اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا سوچئے یہ حدیث پاک کیسی حدیث پاک ہے آج کسی مسلمان کی اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچ جائے اس کو کوئی پرابلم ہو جائے شماتت کہتے ہیں کس کہ کو ہیں کسی کے نقصان پر خوش ہونا بڑا اچھا ہو گیا ارے اس کا نقصان ہو گیا بہت اچھا ہو گیا وہ تباہ ہو گیا میں تو چاہتا ہی نہیں تھا وہ تباہ ہو جائے ارے اس کو پرابلم آ گئی اس کے ویزا کے پرابلم آ گئے. بہت اچھا ہو گیا بتایا میرے آکا فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہو کہ اللہ زب اس پر تو رحم فرمائے گا اس کا معاملہ سدھر جائے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا جس بات پر خوش ہو رہا ہے وہ معاملہ تیرے ساتھ کر دیا جائے گا تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج ہم انشاءاللہ اپنے اس اجتماع میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ کریں گے جن کے ہم سب پیروکار ہیں جن کے ہم پر احسانات ہیں جو کرو ہنفیوں کے پیشوا ہیں ایک طرف امام اعظم کے جب علمی مقام پر نظر دوڑتی ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ رب نے کیا علم کا سمندر بنایا آپ کو کیسی عقل عطا فرمائی کیا آپ رحمت اللہ تعالی پر علم کے دروازے واہ ہوئے لیکن دوسری طرف جب آپ کے عبادت آپ کے تقوی آپ کے خوف خدا پر نظر جاتی ہے تو وہاں بھی اکلے حیران ہیں کہ اتنا کچھ علم آتے ہوئے اتنا بڑا اسٹیٹس ہوتے ہوئے امام العلماء ہیں جناب زمانے کے علماء آپ کے آگے آ کر جانوے تلمس طے کرتے آپ کے پاس آ کر کتابیں پڑھتے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں پچپن حج ادا فرمائے واہ! 55 فائیو انہوں نے حج کیا جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو کیا ہوا خدا میں کعبہ مشرفہ نے آپ کی خواہش پر کابائے معظمہ کے دروازے کو کھول دیا اللہ اللہ آپ بڑے عز و نیاز کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا اللہ اللہ پھر دیر تک رو رو کر مراجات کرتے رہے آپ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ یعنی کابائے مشرفہ کے گوشے سے آواز آئی تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا اس کی بھی بخشش کر دی جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا الحمدللہ للہ ہم کس طرح خوش نصیب ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا عمیر فرماتے ہیں مرو شاہ زیر سبز گم ہو میرا مدفل فل بکی اے کرم ہو بہرے رسول اکرم امام آزم ابو حنیفہ کرم ہو بہرے رسول کابل پرتے برکتیں حاصل کر لی دربار رسالت میں کیا مقام ہے اب یہ سنیے ہمارے مام آغم ابو حریفہ جب شہن شاہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے کیسا لطف کرم کہ مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام عرض کیا آج ایک مومن کے لیے ایک غلام کے لیے اس کی میراج ہے کہ وہ دربار رسول میں پہنچ جائے آقا کے قدموں میں پہنچے اور سلام عرض کرے اور آقا قبول فرما لے اس سے اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں ہے نا شاعر لکھتا ہے نا یہی آرزو ہو جو سرخ خرو ملے دو جہان کی آبرو یہی آر ہو جو سرخرو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے میں کہوں غلام ہوں آپ کا اور وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے ہمارے لیے تو یہی معراج ہے قربان ہے ہماری ہماری ہماری جانے قربان امام آغم ابو حنیفا کی قسمت پر کہ اس عاشق رسول نے جب دربار رسالت میں سلام عرض کیا السلام علیہ یا سید المرسلین تو روزہ انور سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین سلام یہ مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا میرے پیار اسلامی بھائیوں اب یہ اسٹیٹس تھوڑا ذہن میں رکھیے گا جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ان کا سمندر دنیا بھر کے علماء آپ کے محتاج آپ سے مسائل سیکھنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف مکہ پاک سے یہ ندام مل جائے جس کو صاب مشرفا سے کہ تمہاری بھی بخش کر دی تمہارے قیامت تک آنے والے پیروکاروں کو بھی بخشا روزہ انور سے جس کو یہ جواب مل جائے کہ اے امام المسلمین پیارے آقا انہیں سلام فرما دیں ایک طرف تو یہ سٹیٹس ہے یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے اور پھر دوسری طرف اعمال کا کیا معاملہ ہے جب ایک بندے کو اتنا بڑا مقام مل گیا اب اس کو پتا ہے میری بخش ہو گئی اس کو پتا ہے میرے آقا مجھ سے راضی ہے میرا رب مجھ سے راضی اتنا بڑا مقام مل گیا مگر عبادتوں کا کیا حال ہے یہ اللہ والے آج ہمارا حال بڑا عجیب ہے ہم میں سے کوئی حج کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ جناب اس نے کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا ہے بخشش کا اب گناہ بھی کر رہا ہے اب وہ کہتا ہے بھائی میں تو حاجی ہوں جناب کوئی پانچ وقت نماز ہی پڑھ لے تو وہ تو ایسا سیٹسفائی ہے کہ اب کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کو چاہے کتنے گناہ کر لے آج اگر کوئی کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے تو جناب اس کی زبان نہیں سکتی کہ میں بڑا غریبوں کی مدد کرنے والا میں نے کیے میں حج بھی کر چکا میں پابندی سے پڑھتا ہوں اپنا تو بڑا اچھا حال ہے ان نمازی صاحب اور حاجی صاحب سے پوچھے کہ حضرت گناہوں کا سلسلہ بھی ہے کہ نہیں خوف خدا سے رونا بھی آتا ہے یا نہیں صبح و شام آپ کی آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ رہی ہیں نہیں آپ جو رسک کھا رہے ہیں روزانہ یہ حلال طیب روزگار پیٹ میں اتار رہے ہیں کہ نہیں مجھے بتائیے اگر ایک برتن ہو اس میں ٹھنڈا میٹھا بڑا اچھا دودھ ہو ملک ہو اس کے اندر اور اس کے اندر دو کترے پشاب کے ڈال دیے جائیں یا دو کترے شراب کے ڈال دیے جائیں اور آپ کو کہے کہناب آپ یہ پیجیے تو آپ یہی کہیں گے بھائی یہ پورا ناپاک ہو گیا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے یار سارا تو صاف تھا دو چار قطرے گندے ہی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی جو گناہ ہے نا یہ رب کی نافرمانی ہے یہ عبادتوں کو اسی طرح پلید کر دیتی ہے یہ عبادتوں کی روحانیت کو اسی طرح چھین لیتی ہیں اگر آج کوئی شخص سارا دن درود پاک پڑھ رہا ہے میں نسلی عبادات کی بات کر رہا ہوں فرض تو پڑنے ہی پڑنے لیکن اگر کوئی شخص بڑے بہت سارے نفلی کام کرتا ہے نفلی عمرے کیے طواف کیے غریبوں کی مدد بھی کی دروت پاک بھی پڑی راتوں کو ٹوٹ کر تعجب بھی پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے تو یاد رکھیے نوافل اور مستحبات کا سوال نہیں ہوگا آپ سے کہ آپ نے جناب تعجد کیوں نہیں پڑی آپ نے اتنے دروت کیوں نہیں پڑے آپ نے اتنے نوافل کیوں نہیں پڑے کیونکہ وہ فرض واجب نہ تھے لیکن ایک چھوٹے سے گنا پر بھی پکڑ کی جا سکتی ہے اس پر کوشچن کیا جا سکتا ہے آج ہمارا حال یہ ہے تھوڑی سی نیکیاں ہو جائیں وی آر سیٹسفائی ہم مطمئن ہو جاتے ہیں نہیں یہ آج اس موضوع کو جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے آیا ہوں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا اسٹیٹس ہے اب امام اعظم کی عبادت کا حال دیکھیے حضرت مس ار بن کدام علیہ رحمت اللہ سلام فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفا کی مسجد میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد رضی اللہ تعالی انہوں لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے اس دوران صرف نمازوں کے وقت ہوتے بادشاہ اپنے مکان عالیشان پر تشریف لے گئے اور اس کے کے بعد بعد کیا کیا نے تھوڑی دیر گھر سے واپس باہر سادہ لباس خوب اطر لگا کر فضائے مہکاتے اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اب پھر مکان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رکھا اس, اس حضور, آس اس حضور آس کہتے ہیں میں نے سوچا اب آپ بہت تھک گئے ہوں گے آج رات تو ضرور آرام کریں گے پورا 24 فور ہو گئے دن, دن کو پڑھایا رات عبادت کی اب پورا دن گزر گیا ہے اب تو آرام کریں گے اور جب دوسری رات آئی تو پھر وہی معمول رہا گھر گئے لباس تبدیل کیا پھر مسجد آئے ساری رات عبادت صبح ہوئی پھر فجر ادا کی اور پھر سارا دن تدریس فرماتے ہیں کہ میں بے حد متاثر ہوا میں نے فیصلہ کر لیا عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا چنانچہ میں ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا البتہ زور سے قبل آپ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے حضرت سیدنا ابن ابی معاد رحمت اللہ کی روایت ہے کہ مس ارمن کے دام جن کی میں بات کر رہا ہوں حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام اعظم کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی اللہ زو کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو جو بے مثال آپ کا تکوات تو بے مثال آپ کا فتو ہے علمو تک وا کے آپ سنگم امام میں آزم ابو حنیفہ ہے علمو تک وا کے آپ سنگم امام میں آزم اور مزید سنیے اے اے امام اعظم کے گنگانے والوں اپنے آپ کو امام اعظم کا پیروکار کہنے والوں آج دنیا میں جو جس کو فالو کرتا ہے اس کی کچھ باتوں کو بھی اپناتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ الخیرات الحصار میں ہے آپ نے مسلسل تیس سال روزے رکھے تیس سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے چالیس بلکہ پینتالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی جہاں آپ کی دنیا میں آپ نے آخری لمحات گزارے اس مقام پر امام اعظم نے سات ہزار بار قرآن پاک ختم کیے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علی رحمت اللہ علیہ اکرم کے سامنے امام اعظم پر کسی نے بھی اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے پینتالیس سال تک پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی ہوں وہ ایک رکاس میں پورا قرآن پاک ختم کر لیتے اور فرماتے میرے پاس جو کچھ فکر ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان المبارک میں ما عید الفطر باسٹھ یعنی سکسٹی ٹو ٹائمس قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے ایک مہینے میں ایک دن میں ایک رات میں میرے پیارے اور بہتر حسین اور عید کے روز ایک اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے ان سکھانے میں صابر تھے اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراض کو سنتے تھے اور غصے سے کوسو دور تھے سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین اے امام آزم ابو حنیفا کے پیروکاروں اپنے آپ کو حنفی کہنے والوں امام آزم کی عبادتوں کا تو یہ حال ہے کہ راتوں کو تحجد ہو رہی ہے نوافر ہو رہے ہیں نمازیں ہو رہی ہیں با وزور گزر رہی ہیں اور سکسٹی ٹو ٹائمس قرآن پاک ماہ رمضان میں ختم کیا جا رہا ہے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے قرآن پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں دوسرا کوشچن ہو گیا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے آپ کہیں گے جناب ہمیں تو آتا ہے پڑھنا کسی صحیح کاری صاحب کو کبھی اپنا قرآن پاک سنائیے گا قرآن پاک عربی جو ہے نا وہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا ضروری ہے اس کے اندر بڑی فصاحت ہے بڑی بلاغت ہے تھوڑا سا پرانا پرناؤنسیشن کی غلطی جو ہے وہ معنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی چھوٹی سی مثال دوں گا کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کلب کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں کلب دل کو کہتے ہیں نا کاف موٹا کاف ہے اگر کوئی اس کو کلب پڑھ لے چھوٹے کاپ سے پڑھ لے اس کا معنی کیا ہو جائے گا قلب دل اور قلب کلب سوچیں کتنا فرق ہو گیا اب اگر کوئی شخص قرآن پاک کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا وہ سمجھ رہا میں ریکیاں کما رہا ہوں میں جناب بڑی دڑی آتے دو رکو پڑھ لیے دو پارے پڑھ لیے لیکن اگر اس کو پروناؤشن ہی نہیں آتے تو اس نے قرآن پڑھ کر کئی گناہ گھر لے کر چلا گیا بعض اوقات تو معنی کفر تک پہنچ جاتا ہے اب آپ سوچیے ہمیں اس میں کتنی احتیاط کیا جتنے بعض علماء فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمی ہم ہر نمازیں پڑھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام دونوں عالمی کا رب ہے اب اس کے نیچے اب آئیے اگر اس کو کوئی الحمد رب العالمین پڑھ لے معاذ اللہ فرق اتنا بڑا نہیں ہے شاید, شاید ہم میں سے کئی لوگ ہاں اور ہاں میں ڈفرینس نہیں کر پاتے لیکن اس فرق کے معنی کیا بن جائیں گے تمام شولے اور برائیاں اللہ تعالی کے لیے ہیں اب جو اپنی نماز کا اسٹارٹ ہی اس سے کرے اس کی نماز کیا ہوگی تو ہماری نماز اب کچھ لوگ ہم نے دیکھا نماز کی پابندی کرتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں پھر بھی گناوں سے باز نہیں آتے حالانکہ قرآن پاک میں تو حکم ہے ان نسلاۃ تنہا الفاشائی بل من نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے نماز پڑھتے میں برائی سے کیوں نہیں روک رہا تو دیر از سم تھنگ ہماری نماز میں کوئی پوتا ہے کہیں کہیں نہ کہیں ہم یا تو تلاوت درست نہیں کر رہے یا سجدہ صحیح نہیں کر رہے یا ہماری پاکی درست نہیں ہے ہمارا وزو درست نہیں ہے غسل ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں بیسکس پہلے پکڑنی ہوں گی اگر ہم ان چیزوں کو ہی نہیں جانیں گے تو پھر نماز کے جو بینیفٹ ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے تو میرے پیار اس لائبہ بات چل رہی تھی امام بنیفا کی عبادتوں کی یہ قرآن پاک سے لگاؤ کہ روزانہ رات کو قرآن پاک پورا ختم کرنا اور آج ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جناب رمضان شریف میں اگر کچھ قرآن پاک کھول لیا تو کھول لیا ورنہ سارا سال قرآن پاک ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام ہے کہ روزانہ کم از کم تین آیتیں تلاوت کی جائے اس کا قبض ایمان شریف سے ترجمہ پڑھا جائے اور تفسیر جو کہ نور عرفان ہے اس کے ذریعے اس کی تفسیر پڑھی جائے تاکہ روزانہ قرآن پاک سے ہمارا کنیکشن رہے تو نیت کر لیں ان روزانہ یہ اس مدر انعام پر بھی عمل کریں گے اور قرآن پاک کو سمجھنا تو بہت ضروری ہے سوچئے نا کہ رب نے قرآن میں مجھ سے کیا فرمایا ہے مجھے یہی نہیں پتا میں مسلمان ہوں میرا رنگ مجھ سے کیا فرما رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا یہ کتنی یہ سمجھے اچمبے کی بات ہے मجھے, मجھ, مجھے اگر مجھے میرا دوست مجھے ایس ایم ایس کرے جب تک میں ایس ایم ایس نہ کروں مجھے چین نہیں آتا موبائل میں انریج میسیجز ہوتے ہیں تو چین نہیں آتا اٹھنے کے بعد نیند سے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے بندہ موبائل اٹھاتا ہے چلو بھائی دیکھو یار کس کے میسیجز ہیں اخبار پڑھتا ہے حالات کیا ہے ای میل چیک کرتا ہے دنیا کے میسجز پڑنے ہیں اور خاص طور پر اگر کوئی جاب کرتا ہے تو وہ اپنے باس کا میسج سب سے پہلے پڑے گا شوہر دناب اپنی بیوی بی کا میسج پڑے گا دوست دوست کا میسج پہلے پڑے گا کہیں مس نہ ہو جائے کوئی اہم بات نہ ہو یار دنیا والوں کے میسجز دنیا والوں کے پیغامات سننے پڑھنے سمجھنے کا وقت ہے رب نے قرآن میں ہم سے کیا فرمایا وہ قرآنی میسج کیا ہے ہمارے لیے ہمیں وہی نہیں آتا ہم ہم مسلمان بھی ہیں لیکن ہمارے رب نے ہم سے کیا کتاب فرمائی ہم نے کتنی بار سمجھا اس کو کیا کیا رب نے نہیں پکارا ہمیں کیا کیا ہمیں نہیں ڈرایا گیا کیا کیا ہمیں نہیں سمجھایا گیا قرآن میں مگر آج دنیا والوں کے لیے تو سمجھنے کا وقت ہے دنیا کی اسٹڈیز کے لیے وقت ہے دنیا کے ڈاکیومینٹس پڑھنے کے لیے وقت ہے آج یہاں رہ کر جرمن زبان سیکھ لی کئی مسلمانوں نے لیکن عربی زبان سیکھ کر قرآن پڑھنا نہ سیکھا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے خود بھی قرآن پڑھیے اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے سکھائیے انہیں صحیح مانوں میں قرآن پڑھنا آپ کا بچہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ ویب سائٹس کھول کر یا آئی پیڈ اور آئی فون یوز کر کے آپ کو ایسال ثواب نہیں کرے گا اگر اشار ثواب اس کو کرنا ہے تو قرآن پڑھ کر ہی سال کرے گا تو وہ سکھاؤ نا بھائی جو قبر میں جانے کے بعد بھی کام آئے تو خود بھی قرآن پڑھنے کی نیت کیجیے اور یہ نیت کیجیے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں گے اور یہ کہاں سے سیکھیں کیسے سیکھیں ہمارے موجود ہیں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی موجود ہے رابطہ کیجیے ان سے شرمائے نہیں ارے جب نا پڑھنے میں نہیں تو پڑھنے میں کیوں شرما رہے جتنی عمر ہو گئی کوئی بات نہیں اپنے آپ کو پیش کیجئے کہ مجھے جناب صحیح مانوں میں قرآن پاک پڑھنا سکھا دیجئے آپ کو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہمارے مدس مدینہ بالغان وغیرہ کی ترکیب ہوا کرتی ہے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں اگر یہاں نہیں ہوتا تو اسلام میں سے گزارش ہے کہ چند جگہوں پر اعلان کر دیا جائے اجتماع کے آخر میں کہ ہم فلا فلا مقامات پر فلا فلا دن بے آدھے گھنٹے کا مدرسہ ہو لیکن ہماری جو قرآن پاک کی جو, جو خاص طور پر نماز میں قرآن پڑھتے ہیں وہ تو صحیح پڑھنا سیکھ جائیں تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے میرے پیارے اس امام اعظم وہیں پڑا دیا اللہ تعالیٰ ایک طرف عبادتیں آپ نے سنی خوف خدا کا عالم یہ کہ آپ تسکیرت العولیاء میں کے سیدنا اللہ تائی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں امام اعظم کی خدمت میں بیس سال رہا خلوت ہو یا جلبت یعنی لوگوں کے درمیان ہوں یا اکیلے کبھی آپ کو ننگے سر نہ دیکھا نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا ایک بار ارد کی حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں تو کیا فرماتے ہیں کہ مجمے میں لوگوں کا احترام کروں اور تنہائی میں اپنے رب کا احترام نہ کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہائے ہائے پیارے اسلام ایک کیسا میسج ہے حالانکہ پاؤں پھیلانا ناجائز نہیں ہے ننگے سر گھر میں ہو جانا ناجائز نہیں ہے یہ اللہ والوں کا وہ اسٹیٹس ہے جو اپنے پیر پھیلانا رب کی بارگاہ میں بے ادبی سمجھتے ہیں اور آج ہماری تنہائی کیسی ہیں آج ہمارا کیا حال ہے لوگوں کے سامنے ہم نمازی بھی ہیں لوگوں کے سامنے ہم خوش اخلاق بھی ہیں لوگوں کے سامنے ہم نیک بھی ہیں کیا جیسا میں لوگوں کے سامنے ہوں ویسا اکیلے میں بھی ہوں کیا میری خلوتیں اور جلبتیں ایک ہیں آج کوئی میرا گناہ نہ دیکھ لے اس بات کا تو خیال ہے ارے میری میرا جھوٹ بولنا اسے پتا چل جائے گا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا اگر اس کو پتا چل جائے گا میں بد نگاہی کرتا ہوں بے پردہ عورت کو دیکھتا ہوں تو اس کو کیا لگے گا ارے جناب میں حرام کماتا ہوں یہ نہیں پتا چلنا چاہیے آج بیٹا ڈرتا ہے باپ کو نہ پتا چل جائے شوہر کئی معاملات میں ڈرتا ہے بیوی کو نہ پتا چل جائے آج بھائی بھائی سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ نہیں جناب اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے نوکر سیٹ سے ڈر رہا ہے ہر بندہ دوسرے سے تو خوف کھا رہا ہے مگر یہ کیسی عقل ہے کہ وہ رب جو اکیلے میں گنا کرتے ہوئے بھی آپ کو دیکھ رہا ہے ارے ڈریے رب سے لوگ کیا بگاڑ لیں گے اگر کسی کو ہماری برائی پتہ بھی چل گئی یہ کیا کر لے گا ہمارا ارے وہ رو جس کے وادوں پر یقین ہے ہمیں وہاں سزائیں بڑی سخت ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں ان کو رہ مائ تو آئے ورنا وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے کڑی مار ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں روایتوں میں آتا ہے کوئی شخص جہنم کا حدنا سے ادنا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکے گا جو سب سے مائنر پنشمنٹ دی جائے گی جہنمی کو وہ یہ ہوگی کہ اس کے پیر میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح بوائلنگ کر رہا ہوگا کھول رہا ہوگا اس کو محسوس یہ ہوگا کہ مجھے سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ مائنر عذاب ہوگا آج ہم گناہ تو کیے جا رہے ہیں جیسی لائف گزارنا چاہتے ہیں گزارتے چلے جا رہے ہیں کیا آپ کے سامنے جرمنی میں مسلمانوں کی حالت نہیں ہے کس طرح مسلمان جی رہے ہیں ارے کبھی کبھی تو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں اس کو سلام کروں کہ نہیں کروں کیونکہ اس کے اندر کوئی مسلمانوں والی چیز نظر نہیں آ رہی آج یورپ کے اندر اگر کسی مسلمان بچے سے کوئی ملاقات کرے تو سوچتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں اس کا سر دیکھیں تو وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے بال جو ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں کسی ایکٹر کے طریقے پر ہیں کسی کھلاڑی کے طریقے پر ہیں چلو بھائی ذرا چہرے کو دیکھ لیتے کوئی مسلمانوں والی عادت مل جائے گی تو چہرہ سنت رسول سے خالی ہے حالانکہ میرے آقا فرمائے داڑھی بڑھاؤ پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ ارے یہ چہرہ تو آقا کے دشمنوں جیسا ہے چلو لباس کو دیکھ لیتے ہیں شاید لباس میں کوئی آکا کی سنت نظر آ جائے گی پتہ چل جائے گا مسلمان ہے کہ نہیں ہے تھوڑا نظر نیچے لاتے ہیں تو لباس بھی مسلمانوں والا نہیں ہے ارے وہ لوگ جو میرے آقا کی گساخیاں کرتے ہیں ان کے طریقے پر مسلمان عمل کرتا ہے ارے مجھے ساری دنیا میں ایک غیر مسلم تو دکھا دو جو آقا کی سنت پر عمل کرتا ہو ایک نہیں ہوگا ایسا جو سر پر سرپجما بھی پہنے چہرے پر داڑھی بھی سجائے زلفے بھی رکھے سنتوں بڑا لباس پہنے نیچی نگاہیں رکھ کر چلے کوئی نہیں ہوگا مگر کروڑوں مسلمان ہیں جو میرے آقا کے دشمنوں جیسے طریقے پر عمل کر رہے ہیں یہ کیا ہو گیا میم کس طرف کس طرح جا رہے ہیں کیا نہیں جانا دنیا سے واپس کیا کوئی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہے کیا جواب نہیں دینا ارے تھام لو نبی کا دامن اگر آقا ہی ناراض ہو گئے مصطفیٰ قریب علیہ سلاطو السلام ہی کی صفاحت نہ ملی تو پھر کہا جائیں گے ارے ہمیں تو اس آقا کے دامن میں جا کر چھپنا ہے آج زندگی گزار رہے ہیں آقا سے دور مگر قبر میں آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا کسی جس ایکٹر کے بال بنائے ہیں جس جناب بشور شخص کے کپڑے کے فیشن کے مطابق لباس سلوایا جس کے چہرے کو دیکھ کر جناب شوق شوق میں داڑی منوا کر گندی نالی میں بہا دی حرام روزی کماتے رہے دنیا بھر کی رلرلیاں مناتے رہے ان لوگوں کو قبر میں نہیں دکھایا جائے گا آپ کو ایک من موہنی صورت دکھائی جائے گی اور سوال ہوگا ماں کن تکول ہکی ہاتھ رجل بتا دنیا میں اس مبارک ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا ارے وہ خوش نصیب جو امام اعظم ابو حلیفہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے عبادتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خوف خدا سے روتے ہوئے اس کے رسول میں مچلتے ہوئے جس نے زندگی صرف کی ہوگی وہ تو آقا کا جلوہ دیکھ کر بے بے اختیار پکار اٹھے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارے یہ تو وہی آقا ہے جن کی یاد میں زندگی گزارا کرتا تھا میں تو امامہ پہنتا تھا ان کی یاد میں جب بھی امامہ مانتا اپنے کی یاد آتی تھی یہی میرے امام والے آکا ہے ہاں ہاں دنیا والوں نے مرا مجھے میں نے اپنے چہرے سے داڑھی کو نہ مونڈایا دنیا والوں نے تانے بھی دیے میں اپنے آقا کی سنت لے کر کبر میں آیا ہوں یہ وہی میرے داڑی والے آقا ہے ارے میں تو لباس پہنتا تھا تو دنیا والے طرح طرح کے برانڈیڈ شرٹس اور پینٹ اور ذرا چیزیں پہنتے تھے میں نے سب چھوڑا اس لیے کہ میرے آقا کی سنت کے مطابق مجھے لباس پہننا تھا ارے میرے یہی یہ پیارے پیارے آقا وہی ہیں جن کی سنتوں پہ میں نے زندگی گزاری مجھے دنیا میں بڑے گناہوں کے مواقع ملے میں بستا رہا کہ میرے آکا کے فراہمی میرے سامنے تھے میں اپنے آکا کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا ارے یہی آک ہے جن کی یاد میں دنیا میں زندگی گزاری میں گروں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ارے میں تو آقا کے دیدار کے لیے دنیا سے آیا ہوں اور لیکن لیکن وہ بدنسیب جو آقا سے دور رہ کر زندگی گزار رہا ہے خدا رہا جائیے میرے نوجوانوں جو مجھے یہاں سن رہے ہیں اور جو چینل کے ناظرین دنیا میں کہیں سن رہے ہیں بہت تھوڑی ہے زندگی واقعی بہت تھوڑی ہے پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے کب تک آقا کی سنتوں سے دور رہو گے کب تک یاد رکھیے ہم جو گنا کرتے ہیں نا میرے آقا کا فرمان ہے جس کا مفوب ہے کہ جب میری امت کے نیکیاں امت کے اچھے اعمال میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں خوش ہو جاتا رب کا شکر بجا لاتا اور جب میری امت کے گناہ میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں غم زدہ ہو جاتا ہوں ارے یہ کیسی غلامی ہے کہ آقا کو قبر انور میں بھی ہم غم پہنچائے ہم گنا جرمڑی میں کریں اور مدینے والے آقا علیہ السلاط وسلام کے کلب اطہر پر تکلیف پہنچے یہ کیسی غلامی ہے چھوڑ دیجیے گنا بری زندگی اچھی نہیں ہے یہ دنیا کی رنگ رلیوں میں دنیا کے فیشن کی زندگی گزارنا اچھی بات نہیں ہے ہم نبی کے غلام ہیں ہم آکا کے امتی ہیں یہ وہ آکا ہے جو ہمیں کبھی نہ بھولے ارے وہ مہراج کا واقعہ یادگاری یہ امت کا کیسا واقعہ ہے قربان جائیے آج دنیا کے کسی تاجدار کے پاس دنیا کے کسی منسٹر کے پاس کسی کو جانے کا موقع ملے فقط اپنی بات کرتا ہے کسی اور کی بات نہیں کرتا کسی اور کا تذکرہ نہیں کرتا مگر قربان جائیے مدیرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار میں بھی پہنچ کر گناہ امت کو یاد فرما رہے شاعر لکھتا ہے شاہ کی ارض امت گناہ ہے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے فکر روزے جزا آج کی رات ہے رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے سوچیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے آکا تو ہمیں نہ بھولے بلا کا رب کا جب یہ آئے تو نازل ہوئی کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے قربان جائیے آج آپ کو اور مجھے کوئی کہے مانگ کیا مانگتا ہے کوئی ایک خواہش مانگی آپ کی پوری کی جائے گی بندہ کہتا ہے میرا گھر بن جائے میرے بچوں کی خیر ہو میرے مستقبل برائٹ ہو جائے میں سیکیور ہو جاؤں یورپ والوں سے پوچھے تو کہیں گے جناب پاسپورٹ بن جائے یہ دعا کر دو ڈاکیومینٹ بن جائے ارے یہی زندگی ہے قربان جائیے مدینے والے آقا پر فرماتے اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک ایک ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کروا لسے آکا ملے اور ان کے طریقے پر عمل نہ کیا جائے ان کی ان کی تعلیمات سے دور رہا جائے ارے آج دنیا میں کوئی ہمیں چھوٹا موٹا گفٹ دے دے ہم ساری زندگی اس کی ادا کرتے ہیں ساری زندگی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب وہ ناراض نہ ہو جائے اس بات کا خیال رکھتے ہیں بیسٹ فرینڈ ناراض نہیں ہونا چاہیے بیسٹ فرینڈ ناراض ہو جائے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے ارے آقا ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں کتنی دنیا میں تشریف لائے تبھی بھی آمنا ربی اللہ تعالی عنہ کے گھر سجدے میں تشریف لے گئے رب حبلی امتی کی سدائے ہیں مہراج کی شب ہم گناہ گاروں کا نہ بھولے جب دنیا سے پردہ فرمایا ایک سادی رسول نے دیکھا کبر انور میں اتارا جا رہا ہے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے کان قریب لے گئے تو امتی امتی کی ہیں اعلی حضرت ہمیں جنجوڑ رہے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی آدت کیجیے ارے آقا تو نہ بھولے ہمیں آقا کے غلام ایسا لگتا ہے آقا کو بھول گئے دور ہو گئے آقا کی تعلیمات سے آپ کا کا دل نہیں جلتا مسلمانوں کی یورپ کے اندر حالت دیکھ کر کس طرح جا رہی ہے امت مسلمہ کون ہے جو ان کی رہنمائی کرے ارے یہ دعوت اسلامی ہے جس کا یہ مشن ہے کہ اے غلام مصطفیٰ تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے ارے تو آقا کا امتی ہے یہ جنت تیرا ٹھکانا ہے کس راستے پر چل پڑا ہے دعوت اسلامی کے بوبلگین دنیا بھر میں گویا اس مشن پر ہے کہ وہ سرکار کے غلام جو دوڑتے ہوئے معذرت کے ساتھ اس وقت جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ڈریس لگی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ پہلے جہنم کی آگ میں کون گرے گا سب سے بڑا گناہ ہم نے کرنا ہے جناب آگے رہنا ہے کسی کام میں پیچھے نہیں رہنا نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے پکڑ رہے ہیں کہ نہیں بھائی جہنم کے راستے پر نہیں آ جاؤ یہ جنت کا راستہ تمہارے لیے بنا ہے یہ آقا آکا کے غلاموں کے لیے جنت بنی امیر علیہ سنت لکھتے رہا آقا کا ددا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی, ہوں. مدنی, مدنی ہم مدنی, مدنی کے غلام ہیں ارے آکا کی جنت ہم آقا کے لیکن آقا والے تو بنو آقا کی نگاہ پڑ جائے ایسا چہرہ بھی تو بناؤ ایسا نہ ہو کہ نگاہ رحمت پڑھنے کی بجائے آکا ہم سے منہ موڑ لے ہمیں ہمیں صفات کے دن محروم کر دیا جائے خدا یہ اللہ والوں کا رونا ہمارے لیے کافی ہے کہ سیٹسفیکشن والی لائف نہ گزارو یہ اللہ والے روتے رہے ساری زندگی اتنا بڑا مقام پھر بھی خوف خدا سے روتے پھر بھی اس کے رسول میں روتے ساری ساری رات روتے میں اور آپ کتنا روتے ہیں گنا ہے کہ رک نہیں رہے اور شرم ہے کہ آتی نہیں کب کب تحفہ کریں گے کب اپنے رب کو راضی کریں گے ہمارے پاس ایسا نہیں کہ کوئی کوئی ٹائم پہلے بتایا جائے گا کہ جناب ابھی پانچ دن بعد آپ دنیا سے جانے والے ذرا توبہ کر لیجئے کچھ نمازیں پڑھ لیجئے کچھ ذکر کر لیجئے نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج ہم سونے سے پہلے زندہ رہیں گے کہ نہیں ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے نا اس بات پر تو آپ سارے ایگری ہیں کہ اینی موومنٹ کسی بھی وقت ہمارا دنیا سے سفر ہو سکتا ہے شاعر لکھتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے بڑی پلاننگ ہے جناب ابھی پانچ سال بعد یہ کرنا ہے پھر پاسپورٹ مل جائے گا تو یہ کرنا ہے اس کے بعد جناب پیچھے پاکستان میں یا ہندوستان میں جا کے رہنے والے وہاں گھر بنانا ہے بڑا گھر بنانا ہے بچوں کو پڑھانا ہے بڑے پلانز ہیں ہمارے فائیو ایئر بعد ٹین ایئر اگر آج رات قبر میں چلے گئے تو کیا پلان ہے آپ کے پاس کوئی پلاننگ کی ہے آپ نے جہاں پانچ سال بعد کا پلان بنا کے رکھا ہے بھائی کبر میں تو آج رات اتر سکتے ہیں ہم کبر کیسی ہوگی وہ کیسی ہوگی کبھی سوچا ہم نے ایسا نہیں کہ جرمنی والوں کا الگ حساب ہوگا ہے پاکستان میں مرنے والوں کے ساتھ کوئی الگ معاملہ ہوگا یہاں جناب بڑے پیسے والے لوگ ہیں بڑے سیکیور ہیں ان کی قبر کوئی الگ بنے گی نہیں قبر سب کی ایک ہونی ہے اور قبر کیسی ہونی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں اپنی بات نہیں کرتا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو حدیث سناتا ہوں جس کا مفوم ہے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے جس کا مفہوم ہے قبر دو طرح کی ہوتی ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزت کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا دیر از نو تھرڈ آپشن دو ہی آپشن ہے یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزت کا گھڑا ہے نا ویو ٹو ڈسائڈ ہم سوچیں یہاں تیس سال کا اسلامی بھائی بھی بیٹھا ہے چالیس سال والا بھی بیٹھا ہوگا پچاس سال والا بھی بیٹھا ہوگا اپنے اپنے بارے میں ذرا سوچ لی دیئے اگر آج رات میری زندگی کا آخری دن ختم ہو جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں اور قبر میں اتر جاؤں کیا میں نے ایسی زندگی گزار لی ہے کہ میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا زندگی ایسی گزری ہے کہ قبر میں چلا گیا تو پس جاؤں گا خدا را. اگر جواب یہی آئے نا کہ گناہ بڑے ہیں تو کر لیجئے توبہ دیر نہ کیجیے آج آئیں اجتماع میں آج تبدیلی لائیے ہم کب بدلیں گے آج بدل بدلئے اپنے آپ کے بارے میں کچھ فیصلہ کیجیے بہت ہو گیا ارے بڑا رب کو ناراض کر لیا بڑے گناہ کر لیا آج مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے میں یورپ میں رہتا ہوں جناب وطن سے دور ہو کوئی پوچھنے والا نہیں کل پوچھنے والا ہوگا ہمیں جواب دینا ہوگا اس دن کوئی ساکھ نہیں آئے گا یورپین پاسپورٹ والوں سے کوئی الگ کوسچن نہیں ہوں گے آج یہاں پر جب ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو دو لائنز بنا دی جاتی ہیں کہ یورپین یونین والے الگ آ جائے باقی ملکوں والے الگ آ جائے آپ کو انسینٹو ملتا ہے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے قیامت کے دن بھی دو لائنیں لگنی ہیں اس دن اناؤنس ہوگا اے مجرمو آج کے دن الگ ہو جاؤ علماء لکھتے ہیں ایک ہزار میں نو سو ننانوے لوگ مجرموں کی لائن میں آ جائیں گے ایک کار کی لائن میں ہوگا ارے یہ دنیا کی لائن الگ لگتی ہے اس میں خوش نہ ہو اس دن جو مجرم الگ گے اس دن کی پتا مانگو کہیں کہیں ہمیں مجرموں کی لائن میں نہ کھڑا کر دیا جائے اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا مالک کے کریم میں آزم کا صدقہ پیش کرتے ہیں ہمیں اس دن نیکو کے ساتھ خاتمہ فرمانا ہمارا حشر امام اعظم کے ساتھ فرمانا ہمارا حشر اے اللہ تیرے متقی بندوں کے ساتھ فرمانا ہمیں مجرموں کے ساتھ نہ کرنا پیار اسلامی بھائیو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ کا خوف خدا ایک بار بے خیالی میں امام اعظم کا پاؤں ایک لڑکے پر پڑ گیا لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا یعنی جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خدا بندی سے نہیں ڈرتے یہ سنتے امام آزم پر لرزا ساری ہو گیا صرف پاؤں ہی تو پڑا تھا رش کر زمین پر تشریف لے آئے جب کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو میں نے ارش کی کہ ایک لڑکے کی بات پر آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے فرماتے کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو کیسا ڈرتے تھے اور ایک ہم ہے میرے پیار اسلام ہمارے دین ہر میں, ہر معاملے معاملے میں میں آخرت کا پہلو تلاش کر لیا کرتے حضرت ابراہیم بن رحمت اللہ کتنے بڑے بلی ہیں ایک بار آپ حمام پہ گئے. حمام والے نے آپ کو روک لیا کہ آپ پیسے دیجیے دی. آپ نے کہا پیسے نہیں ہے میرے پاس اب رونا شروع ہو گئے حمام والا پریشان ہو گیا کہتا ہے حضرت روئیے نہ آپ آ جائیے رو کیوں رہے ہیں فرمائے اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے ہمام میں نہیں جانے دیا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ ہم جس میں گناگار بھی جاتا ہے نیکوکار بھی جاتا ہے صرف تھوڑے سے پیسے نہیں تھے اس لیے مجھے روک دیا گیا وہ جنت جس میں نیکوکار ہی جائے گا رب, رب کی رضا جسے حاصل ہوگی وہی جائے گا اگر مجھے اس کے دروازے پر روک دیا گیا میں کہاں جاؤں گا اے میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ ہمارے اسلاف کیسے تھے اتنی نیکیا کرتے ہیں اور روتے رہتے گر گراتے رہتے مانگتے رہتے رب سے معافی مانگتے رہتے اور ایک ہم گناگار گنا ہے کہ تھمتے نہیں شرم ہے کہ آتی نہیں آنکھوں سے آسو بہتے نہیں نہیں, نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی خدارہ را آج اس اجتماع پاک کی برکت حاصل کرتے ہوئے اگر جو, جو گنا ہے بہت ساری فہرست ہے کس کس گنا کی میں بات کروں مسلمان آج نماز نہیں پڑھ رہا مسلمان آج میرے پیارے بھائیو گفاروں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے غیر مسلموں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے مسلمان آج حلال نہیں کما رہا مسلمان آج جھوٹ بول رہا ہے مسلمان آج دھوکہ دے رہا ہے مسلمان آج بد نگاہی کر رہا ہے آقا کا امتی آج بدکاری کی آفت میں مبتلا ہے نبی کا امتی آج شراب پینے لگ گیا ہے مسلمان ہونے والا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کلبہ پڑھنے والا آج دھوکا دہی کے کام میں مصروف ہے جوا اس کا پیشہ ہے کس کس گنا کی بات کی جائے گناہ ہم شاید بیان نہیں کر سکتے اتنے گناہ ہو رہے ہیں توبہ خطائیں کی ہم نے اس سے انکار نہیں ہے اور بہت کی ہیں لیکن یاد رکھی ہے تک اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے وہ بڑا قریب ہے بس سر جھک جائے ندامت شرم جو ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ بہت بہت بڑی توبہ ہے اندم التوبہ شرمندگی کی توبہ ہے جب توبہ نصیب ہو جائے تو پھر چاہے کتنے گناہ کیوں نہ ہوں کتنی خطائیں کیوں نہ ہوں میرے آقا فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے کیسا کریم میرا رب کیسا کریم اتنے گنا کیے معافی مانگ لوں تو سارے گناہ معاف فرما دے پھر بھی معافی نہ مانگوں پھر بھی نہ سدھر تو مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں آئیے آج کے سسٹما میں نیت کرنی تھی جی. اگر آج تک نمازوں میں سستی رہی ہے نیت کیجیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ایسا نہیں زور سے نعرہ لگائیے تاکہ شیطان ہم سے دور بھاگ جائے آج کے بعد ہماری کوئی نواز سزا نہیں ہوگی آقا کے دشمنوں کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے بدنگاہی نہیں کریں گے گانے باجے نہیں سنیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر گناہوں سے بچنا نصیب ہو گیا نا آپ اپنے اندر وہ برکتیں وہ اپنے اندر تراوٹ دیکھیں گے اپنے دل میں آپ سکون دیکھیں گے کہ گناہ جو ہے نا وہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں رب کی نافرمانی ہے تو کیسے چین نصیب ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا کی مشکلیں بھی دور ہو جائیں چھوڑ دیجیے رب کی نافرمانی اور نیک بننے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا طریقہ قربان جائیے امیر علیہ سنت نے ہمیں نسخہ ایک بڑا پیارا عطا فرمایا کہ اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقہ کار پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انامات بصورت سوالات مرتب کیا گیا ہے اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ اور طالب علم دین کے لیے بانوے دینی طالبات کے لیے ایٹی تھری مدنی منو اور مدنی من کے لیے چالیس جبکہ خصوصی اسلامی بھائی یعنی گونگے بہرے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ستائیس مدنی نامات عطا فرمائے میرے ہاتھ میں اس وقت مدنی انعامات کا رسالہ ہے جن کے پاس نہیں وہ ہمارے اسلام سے اجتماع کے بعد حاصل کر لیں یہ بہتر مدنی نامات, یہ انعامات ہیں ڈیلی سونے سے پہلے صرف اس کو ٹک کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا دن کیسا گزرا ہے اکاؤنٹلٹی ہو جائے گی اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس فکر مدینہ کرنے کی برکتیں کتنی ہیں آپ بھی سُنائے مدنی چینل کے ناظرین بھی جم جائیے کہ مدنی انعامات کا رسالہ پور کرنے والے کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس مدنی بہاد سے لگائیے سناچہ حیدرآباد بابل اسلام سندھ کے اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ بیان ہے کہ ماہر اجم المرجب کی ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللّہ تعالی وسلم کی زیارت کی شہادت ملی لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا اللہ زبل اس کی مغفرت فرما دے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ روزانہ فکر مدینہ بھی کریں گے انشاءاللہ شاء تو پر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بک کثرت سیکھنے کو ملتی ہیں آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے جرمنی کے جس جس شہر سے آپ آئے ہیں ذمہ داران سے رابطہ کر کے جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں جہاں منتھلی ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں منتھلی شرکت کریں جہاں الحمدللہ ہمارے درس کا سلسلہ ہے وہاں آپ درس میں شرکت کیجیے اس کے ساتھ ساتھ میرے پیار اسلامی بھائیوں مدنی چینل امید ہے کہ آپ سب دیکھتے ہوں گے یہ دنیا کا واحد چینل ہے جو ہنڈریڈ پرسن شرعی چینل ہے الیکٹرانک مبلغ بن کر آپ کے گھر میں آ کر آپ کو فرض علم سکھا رہا ہے تو روزانہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے مدنی چینل کو دیکھنے کی نیت کریں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جس کو جتنا وقت مل سکتا ہے آپ مدنی چینل دیکھتے چلے جائیں خود آپ کو اپنے اندر بہت ساری تبدیلی نظر آئے گی آپ کی فیملی اگر ساتھ ہو تو فیملی کو بچوں کو دکھائیں تو بہت ان شاء کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی آپ کو مدنی باہر سناتا چلو پچھلے دنوں ہمارا ایک مدنی قافلہ حرمین طیبہ ان کے سفر پر گیا تو مدینہ طیبہ میں ایک شخص سے ہمارے اسلامی بھائی کی ملاقات ہوئی ہلکی ہلکی ان کی داڑھی بھی شروع ہو گئی تھی سر پر نے ماما بھی باندھا تھا مدنی اولیا بھی تھا ان اسلامی بھائی نے ہمارے مبلک کو بتایا کہ چھ مہینے قبل میں مسلمان نہیں تھا چھ مہینے قبل میں مسلمان نہیں تھا اور میں اور میرے گھر کے بارہ افراد مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو گئے اب آپ ریولوشن دیکھیے آپ آپ دیکھیے کہ کیا تفاوت ہے کتنا بڑا تبدل ہوا کہ چھ مہینے پہلے وہ شخص مسلمان نہیں ہے اور اب چھ مہینے بعد اپنے پورے خاندان کے ساتھ روزہ رسول کی حاضری پر آ رہا ہے انعام کیسا ملا مدنی چینل اس طرح ساری دنیا میں الحمدللہ للہ لٹا رہا ہے تو آپ بھی نیت کریں ان خود بھی مدنی چینل دیکھیں گے دوسروں کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے کہ مالی کے ہم سب پر برکت عطا فرمائے. آج جو گناہوں سے بچنے کی نیت کی ہے مولان نیتوں پر ہمیں استقامت عطا فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ ترن کی تربت اطہر پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے صدقے کے ہمیں بھی نیکی اور پرہیز کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم